قسمیں پڑھ چکے ہیں جی ہم کون کون سی بلا صفت اور تاکید تیسری قسم ہم نے پڑھی تھی جی بدل تو سب سے پہلے دیکھیے آج دیکھیے تیسری قسم کو بدل بدل میں آپ کو یوں کہ آپ کو آپ اس کو یوں سمجھیں کہ بدل کسے کہتے ہیں کہ اس کا مخالف جیسے آپ تاکید کے مخالف سمجھتے ہیں مؤقت مؤقت وہ ہوتا ہے جس کی تاکید کی جائے ٹھیک ہے اور آگے والے کو تاکید کہتے ہیں اسی طرح صفت کا مخالف آپ لوگ کہتے ہیں موصوف موصوف وہ ہوتا ہے کہ جس کی صفت بیان کی جائے تو موصف صفت محقت تاکید اسی طرح جب آپ بدل کہیں گے تو اس کے مخالف کیا ہوگا مبدل من ہو کہ جس کا بدل لایا گیا ہو مبدل من ہو جس کا بدل لایا گیا ہو کسی کے بدلے میں کہنا ٹھیک ہے کسی کا بدل لایا جانا مثال کے طور پر میرا ایک دوست ہے عمر ٹھیک ہے اور اس کے بھائی کا نام ہے ابو بکر عمر اور ابو بکر تو میں عمر سے جا کر کہتا ہوں کہ ابو بکر میرے پاس آیا تھا ابو بکر میرے پاس آیا تھا جو کہ آپ کا بھائی ہے ابو بکر میرے پاس آیا تھا جو کہ آپ کا بھائی ہے ٹھیک ہے اب پہلے جو میں نے اس کو یہ کہا کہ ابو بکر میرے پاس آیا تھا تو اس کے اندر ایک عموم تھا کیا چیز تھا عموم تھا کون ابو بکر ٹھیک ہے تو اب بدل نے آ کر مزید سے اس کو ایک واضح کر دیا لیکن ہے بات وہی ابو بکر ہی آیا ہے لیکن اس کے بدلے میں ساتھ میں اخو کا تمہارا بھائی ٹھیک ہے تو اب جو تمہارا بھائی ہے یہ اسی کا ہی بدل ہے کوئی الگ سے نہیں ہے کہ تمہارا بھائی بھی آیا تھا اور ابو بکر بھی آیا تھا نہیں ایک ہی بندہ ہے ابو بکر بھی اور تمہارا بھائی بھی جو میں عمر سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس آیا تھا کون آیا تھا ابو بکر آیا تھا کون ابو بکر تمہارا بھائی ٹھیک ہے کہ تمہارا بھائی میرے پاس آیا تھا نہیں کہ اب فرق نہیں ہے کہ ابو بکر کوئی اور تھا اور آپ کا بھائی کوئی اور نہیں بلکہ سیم ہے اس کے بدل لائے ہے اس کے بدلے میں ٹھیک ہے کہ یعنی بدل وہ ہوتا ہے کہ بدل کا اور مبدل منہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہو بدل کس کو کہتے ہیں کہ بدل اور مبدل منہ کا مطلب ایک ہی ہو ٹھیک ہے آپ یوں سمجھیں کہ بدل اور مبدل منہ کا مطلب ایک ہی ہو اب جا ان زید میرے پاس آیا زید اخو کا آپ کا بھائی اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ زید ہی آیا میرے پاس اور اس کے بعد جو یہ آیا تبدیل کے تمہارا بھائی تو اس کا مطلب بھی یہی ہے. تو بدل اور مبدل ہو کا مطلب ایک ہی ہوگی بات, جی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بدل وہ ہے کہ اس کا اور مبدل مینہ کا ایک ہی مطلب ہو سنیے دوبارہ سے سن لیجیے جی ضرور ٹھیک ہے بدل وہ ہوتا ہے کہ بدل کا اور مبدل منہ کا یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک ہی مطلب ہو دونوں کا میں نے آپ کو مثال سے یوں سمجھایا کہ مثال کے طور پر میرے ایک دوست ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر میرے ایک دوست ہیں ان کا نام ہے ابو بکر کیا نام ہے یہ پہلے میں نے عمر کہا تب آپ کے کچھ ساتھیوں نے پہلے سن کو تشویش نہ ہو جائے ان کا نام ہے عمر ٹھیک ہے اور ان کے بھائی کا نام ساتھ ساتھ میں کیا ہے ابو بکر تو میں عمر سے کہتا ہوں عمر سے کہتا ہوں کہ میرے پاس ابو بکر آیا تھا میں عمر سے کہتا ہوں کہ میرے پاس ابو بکر آیا تھا اخو کا یعنی آپ کا بھائی ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں میرے پاس ابو بکر آیا تھا آپ کا بھائی یا آپ کا بھائی ابو بکر میرے پاس آیا تھا اب میرا اس کو یہ کہنا ہے کہ ابو بکر آیا تھا یہ بات بھی ٹھیک ہے ابوبکر آیا تھا اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر آب کا بھائی آیا تھا آپ کا بھائی آیا تھا تو اب آپ کے بھائی میں اور ابوبکر میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے آپ کا بھائی آیا تھا تو بھی آپ کا بھائی ابوبکر ہی ہے ابوبکر آیا تھا تو وہی آپ کا بھائی بھی ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے اس کا بدل لائے ہیں بس بدلے میں پہلی بات بھی ہے وہی مطلب دوسری بات کا بھی وہی مطلب تو گویا بدل آپ یوں سمجھیں کہ بدل کا اور مبدل مینو دونوں کا مطلب کیا ہو ایک ہی ہو بس اتنا مطلب سمجھیے آ یہ بات سمجھ میں جی آئی بات سمجھ اگر اتنی بات سمجھ آ ہے تو آپ موٹا موٹا یوں بھی سمجھیں کہ بدل کی پھر تین قسمیں ہیں نمبر ایک ہے بدل الکل بدل کل کے جو پہلے ہے اس کا پورا پورا بدل ہو پہلے والا جیسے ہم نے کہا نا کہ ابو بکرا یعنی آپ کا بھائی تو پورا پورا آپ کا بھائی, یعنی بدل, پورے کا بدل ہو اور ایک ہوتا ہے تین اس کی بدل, الکل, بدل الباز بدلمال بدل الغلط چار قسمیں ہیں چار بدل الکل یعنی کل کا بدل ہو ٹھیک ہے نا جیسے پہلے ذکر کیا اس کے کل کا نہیں چار قسمیں ٹھیک ہے, ہے نا ہاں تو بدل الکل وہ بدل ہے اس کا اور مبدل مینحو کا ایک ہی مطلب بدل ہے جو اپنے مبدل منوں کا ایک حصہ ہو مثال کے طور پر میں کہوں کہ زور زید مارا گیا اب کیا مطلب زید کو لے کر سر سے لے کر پاؤں تک سب مارا ہی مارا ہے نہیں میں کہہ دیتا ہوں کہ رأسو ہو, اس کے سر کو مارا یا اس کے سر پہ مارا اب زید پورے کو پورے کو نہیں مارا بلکہ مارا تو زید کو ہی ہے لیکن زید کا ایک حصہ بیان کیا کہ بدل الباز یعنی اس کے بعض کا بدل ہے کہ اس کے سر کو مارا ہے موٹا موٹا سمجھیے تفصیل سے کتاب میں سمجھاتا ہوں وہاں سمجھ بھی آئے گا بدل الباز یہ سمجھ میں آئی بدل الکل تو وہی ہے کل یعنی کل کا کل بس کہ کل کا بدل ہو بعض کا مطلب ہے کہ اس کے بعض کا بدل ہو ہم نے کہا کہ زید مارا گیا اب زید کو کیا مطلب سر سے لے کر پاؤں تک کوئی مارتا ہی رہا ہے نہیں بلکہ را... سو اس کے سر پر مارا گیا تو اب زید پورے کا پورے کا بدل نہیں ہے یہ رسو بلکہ اس کے کیا ہے جز کا یعنی بعض کا کیا ہے بدل ہے اسی طرح ایک ہوتا ہے بدل الاشتمال بدل الاجتمال کہ اس کا یعنی کچھ ایک تعلق ہو مشتمل ہونا جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز مشتمل ہے ٹھیک ہے تو اس کا کچھ تعلق ہو اس کے ساتھ مثال کے طور پر کپڑے ہیں کپڑے جیسے انسان پر مشتمل ہوتے ہیں انسان کپڑے پہنتا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ سلح با زید چوری ہو گیا زید چوری ہو گیا نہیں کہتے صوبہ اس کے کیا چیز کپڑے چوری ہو گئے زید کے کپڑے چوری ہو گئے اب یہ جو سوبہ آ رہا ہے نہیں تو یہ کہ پورے کا پورا زید زید کا بدلے کہ زید چوری ہو گیا ایسا بھی نہیں ہے اور نہیں تو ایسا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بدر الباز ہو کہ جی زید کا کچھ حصہ ہو کہ زید کا بازو چوری ہو گیا ٹھیک ہے نا زید کا پاؤں چوری ہو گیا زید کی ناک چوری ہوگی ایسا بھی نہیں ہے تو کہتے سو بھو اس کا کپڑے چوری ہو گئے تو اب ایسی چیز ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ لگاؤ اور تعلق ہے زید کے ساتھ ان کپڑوں کا تو وہ چوری ہو گئی کا مطلب کیا ہے بدل الاجمال کچھ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو اس کا لگاؤ ہو اس چیز کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہ ہے بدلل الاجمال بدل القل بھی نہیں ہے بدل الباض بھی نہیں ہے تو بدل الاجعمال کے کچھ نہ کچھ لگاؤ اور کچھ نہ کچھ کیا ہے تعلق ہے اس کے ساتھ تو یہ بدل الاجمال ہے اور ایک چیز ہوتی ہے بدر الغلط بدل الغلط جی اپنے سکائب والے جو ہیں سکائب والے حضرات اپنا اپنا مائک چیک کر لیں ٹھیک ہے کراس کر دیجیے مائک پہ دوسرے ساتھیوں کو تشویش ہو رہی ہے بدل الغلط کہ بدر الغلط وہ ہوتا ہے کہ جو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے کہ کچھ غلطی ہو گئی ہو اس کے بعد ذکر کیا جائے جیسے میں کہوں کہ عشت جیسے آپ کی کتاب میں مثال لکھی ہوئی ہے عشت رحیت و فرصن ہے جو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے وہ بدل الغلط ہوتا ہے کہ پہلے والے کے بعد کیا ہو لایا جائے بدل کے طور پر بدلے کے طور پر لیکن بدل الغلط آپ کہیں گے کہ کیا ہے پہلے والے کے بعد غلطی کو دور کرنے کے لایا گیا میں جیسے کتاب میں لکھا ہوا اشترائی تو فرسن حمارن اشترائی تو فرسن میں نے خریدا گھوڑا آگے لکھا ہوا حمارن کہ نہیں گدا اب غلطی کے بعد ذکر کیا کہ اس بولنے والے سے کیا ہو گئی غلطی ہو گئی بولنے والے سے کیا ہو گئی غلطی ہو گئی ہے کہ وہ کہ... کہنا تو وہ چاہتا تھا کہ میں نے گدا خریدا ہے لیکن وہ غلطی سے کہہ گیا کہ میں نے کیا ہے گھوڑا ہے تو اس لیے وہ غلطی کو دور کر رہا ہے کہ اشترعی تو آہ فرصنہ ہماراً ایسے یعنی کہ کہنے کے مطابق لا لا ہماراً کہ میں نے گھوڑا خریدا نہیں نہیں گدا ٹھیک ہے تو یہ غلطی کے بعد ذکر کیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ بدل ذکر کیا جائے تو کے بعد ذکر کیا جائے تو وہ کیا ہوگا بدل ال غلط غلطی کے بعد ذکر کیا گیا ٹھیک ہے جی سمجھ میں آ گئی بدل کس کو کہتے ہیں پھر اس کی چار قسمیں بدر الکل جو کل کا بدل ہو بدر الباض جو اس کے بعد حصے کا بدل ہو ٹھیک ہے بدر الاجتما کہ جس جو نہ کل کا بدل ہو ناباز کا بلکہ اس کے ساتھ کیا ہو کچھ نہ کچھ لگاؤ اور تعلق ہو بدر الغلط وہ ہے کہ جو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے اب آ جائیں کتاب کی طرف اب ہم دیکھتے ہیں بدل کو اور جیسے ہی یہ کیا ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا بدل دیکھیے جی قسم نمبر تین بدل کہتے ہیں بدل وہ تابع ہے کہ نسبت سے خود ہی مقصود ہو متبو مقصود نہ ہو نسبت سے خود ہی مقصود ہو کہ پہلے کے ساتھ جو پہلے کی طرف جو نسبت بیان کی ہے اس سے خود ہی مقصود ہو پہلے والے کا مقصد بھی وہی ہوتا ہے دوسرے والے کا مقصد بھی وہی ہوتا ہے کہتے ہیں متبو مقصود نہ ہو آپ اسے عبارت کو رہنے دیں بس بات پہلے سے یہ نہیں پوری ہو چکی ہے کہ نسبت سے خود ہی مقصود ہو تو آپ بدل کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ بدل وہ تابے ہے کہ نسبت سے خود ہی مقصود ہو اس کی مثال آپ کو کیسے سمجھ آئے گی چاروں قسموں صحیح سمجھ میں آئے گی تو ہر ایک اب اتنی تعریف سمجھ لینے کے بعد آپ سمجھیں کہ بدل وہ تابع جس جو نسبت سے خودی مخصوص ہو اس کی چار قسمیں ہیں بدر الکل بدر الباض بدر الاجتماع بدل نمبر ایک بدل الکل بدل الکل وہ بدل ہے کہ اس کا اور مبدل میں نے ہو کا میں نے کہا نا کہ جیسے آپ صفت کے لیے موصوف کہتے ہیں کہ موصف صفت تاکیت کے لیے موقع کہتے ہیں کہ موقع اور تاقید اس طرح بدل کے لیے کیا کہیں گے مبدل من ہو مبدل جیسے مبدل مجھول کا سیگا ہے جیسے اس میں فائل ہے ٹھیک ہے مکرم کی طرح اکرم و یوکرم و باب فعل تو مبدل یعنی جس کا بدل لایا گیا اس سے من ہو اس سے مبدل من ہو ٹھیک ہے مبدل من ہو تو بدل وہ ہے کس کا اور مبدل مینوں کا ایک ہی مطلب ہو کہ جس کا بدل لایا گیا ہے اس کا بھی اور بدل دونوں کا مطلب ایک ہی ہو کہتے جا انی زید اخو کا مثال دی جا انی زید آیا میرے پاس زید اخو کا آپ کا بھائی ٹھیک ہے اب زید یعنی مخاطب کا جس کو مخاطب کر کے آپ کہیں گے وہ اس کا بھائی ہی ہے زید تو کہتے جا انی زید میرے پاس زید آیا اخو کا جو کہ آپ کا بھائی ہے اب زید سے بھی وہی زید ہی مراد ہے اور اخو کا یعنی آپ کا بھائی بھائی سے مراد بھی وہی زید ہی ہے کوئی الگ سے کوئی بھائی مراد نہیں ہے تو گویا اخوق کا جو بدل ہے ٹھیک ہے نا اس کا اخوقہ کا اور زید دونوں کا مطلب کیا ہے ایک ہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آگے کہتے ہیں قرعۃ الکتابہ روزۃ کتاب کا نام ہے روزۃ تو کہتے ہیں میں نے کتاب پڑھی قرع میں نے کتاب پڑھی کون سی کتاب پڑھی کہتے ہیں روزۃ العدب روزۃۃ العدب پڑھی اب روزۃ کا بھی وہی مطلب ہے جو الکتاب کا ہے کہ الکتاب مارفا لائیں ظاہر سی بات ہے. کوئی, نہ کوئی معلوم تو ہوگی تو وہ کیا ہے روزۃۃ ہے تو میں نے کتاب پڑھی کون سی کتاب روزۃ العدب تو اب روزۃ اور کتاب دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی بات ہے تو یہ بدلکل ہے کہ بدل القل وہ ہوتا ہے کہ اس کا اور مبدل المین دونوں کا مطلب کیا ہو ایک ہی ہو کو مختلف نہ ہو بدل الباس دوسری قسم کو بدل کی اللہ اکبر جی بدل الباض وہ بدل ہے جو اپنے مبدل مینہ کا ایک حصہ ہو مبدل مینہ کا کل نہ ہو بلکہ مبدل مینہوں کا ایک حصہ ہو جیسے ذوری بید زید مارا گیا ظری بن زید مارا گیا اس کا سار یعنی زید کو مار پڑی ٹھیک ہے نا اس کی مار پیٹ ہوئی لیکن کہاں پر اس کے سر میں مارا گیا اس کے سر کو پیٹا گیا اب کیا ہوا اب دیکھیں زید ایک مکمل ایک انسان ہے اب پورے پورے زید کو انہیں سر سے لے کر پاؤں تک نہیں مارا بلکہ کیا کیا ہے اس کے سر کو تو مطلب کیا ہوا کہ اس کا کیا ہے یہ باز ہے اس کا کیا ہے ایک جز ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے ضرور بزعید رو اب یہ کیا ہے یہ بدل روح یہ اس کا بدل ہے لیکن کیا کیا ہے یہ مبدل مینحو کا یعنی زید کا کیا ہے جز ہے ایک حصہ ہے ٹھیک ہوگی بات تیسری قسم بدل کی بدل الاشتما بدل بدل الاجماعال وہ بدل ہے کہ اس کا اور میں اس کا مبدل مینحو سے کچھ لگاؤ ہو مبدل مینہ یعنی جس سے بدل بن رہا ہے یہ اس سے اس بدل کا کچھ نہ کچھ تعلق اور لگاؤ ہو جیسے سلح بید صوبہ سلے بعید زید چوری ہو گیا صوبہ ہو اس کے کپڑے ٹھیک ہے اس کا کپڑا سوبہ اس کے کپڑے اب زید چوری ہو گیا زید نہیں چوری ہوا بلکہ صوبہ ہو، ایسی چیز چوری ہوئی ہے کہ جس کا زید کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق کچھ نہ کچھ لگاؤ ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اب صوبہ یہ کیا ہے بدل واقع ہو رہا ہے زید سے لیکن یہ کون سا بدل ہے بدل الاشتمال کہ صوب کا تعلق کس کے ساتھ ہے زید کے ساتھ اسی طرح سرخ آمر ان معلوم کہ امر کا چوری ہو گیا امر کیا امر چوری ہو گیا نہیں کہتے مالو ہو سور کامر مالو ہوں یعنی ایسی چیز چوری ہوئی ہے کہ جس کا تعلق عمر کے ساتھ ہے کچھ نہ کچھ تعلق ہے کہ عمر کا مال تھا وہ چوری ہوا ہے یہ تو ہو گیا بدل بدلا تو بدل بدل القل بدل الباض بدل الاشتمال یہ تین قسمیں تو ہو گئی بدل کی چوتھی قسم بدل الغلط وہ بدل ہے کہ غلطی کے بعد ذکر کیا جائے جیسے اشترائی تو فرسن ہیمان اب ہمارن بدل ہے اور مبدل مینہ ہے فرسن فرسن مبدل مینہ ہے اور حمارن بدل ہے کہتے ہیں میں نے گوڑا خریدا نہیں نہیں گدھا فرس کہتے ہیں گھوڑے کو الفرس حمار کہتے ہیں گدھا ٹھیک ہے جی سلیبا کا مطلب چوری ہو جانا سلبا سلب کرنا ٹھیک ہے وہی مطلب کسی سے کوئی چیز کھینچ لینا چھینا جبٹی سلب سلیبا زعید بس آپ اس کا مطلب بھی چوری سے کر لیں سلیبا زیدن ٹھیک ہے سلب کر لیے گئے لے لیے گئے چھین لیے گئے چھینے گئے زید سے چھینا گیا زید یعنی کہ اس کے کپڑے سلیبا اچھا جی اس طرح ہی تو فراسن ہمارا اب حمارن بدل ہے کس سے فرسن سے لیکن بدل کون سا ہے بدل الغلط کہ کہنے والے کو غلطی ہو گئی ہے اب اس غلطی کو دور کر رہا ہے جیسے عام طور پر یعنی بولنے کے اندر ایسا ہوتا ہے بندہ کوئی غلطی سے کوئی بات کہہ رہا ہے کہہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں وہ ٹھیک ہے میں نے فلاں چیز خریدی نہیں نہیں وہ نہیں تابع ہوگا تابع بس جیسے اعراب بدل کو ہوگا جیسے عراب مبدل منحو ہو کا ہوگا ویسے کا ویسے عراب کس کا ہوگا بدل کا ہوگا چونکہ ہم تابے کی اقسام پڑھ رہے ہیں تابے کی اقسام جس طرح صفت ہے اس کے اعراب مصوف کی طرح تاکید ہے اس کا اعراب مکت کی طرح ٹھیک ہے تو ایسے ہی بدل کا اعراب کس کا ہوگا مبدل منہ ہو کا ہوگا جیسے ابھی دیکھیں ابھی ہم نے یہ مثال پڑھی ہے اس طرح تو فرصن خمارن ٹھیک ہے نا فرسن کیا ہے مبدل من ہوئے منصوب ہے خمارن اس کا بدل ہے تو ویسے کیا ویسا منسوب ہے ٹھیک ہے اسی طرح نہیں نہیں گدا میں نے گھوڑا خریدا نہیں نہیں گدا غلطی کے بازی اس طرح جا ان زید ان میرے پاس آیا زید نہیں جعفر دیکھیے غلطی سے ہوگا تو وہی عرب جسے زید کا ہے وہی جعفر ان کا ہے ٹھیک ہے جی جی تو آپ ساتھیوں کو بدل سمجھ میں آ گیا بدل وہ تابے ہے جو نسبت سے خود ہی مقصود ہو اس کی پانچ قسمیں ہیں نمبر ایک بدر الکل بدر القل وہ بدل ہوتا ہے کہ جو مبدل اس کا اور مبدل مینحوں کا ایک ہی مطلب ہو جیسے جا انی زید الخو کا دوسری قسم یعنی زید آیا میرے پاس جو کہ آپ کا بھائی آیا تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے دوسری قسم بدر الباض کہ جو کیا ہو مبدل مینحوں کا ایک جز ہو ایک حصہ ہو جیسے سلبا زئی کیا کہ کیا نام ہے ان کا ضرِ باضعید الرس ہو کہ زید مارا گیا یعنی کہ اس کا سر اس کا باذکر کیا تیسری قسم بدل الاشتمال کہ جس کا مبدل ہو کے ساتھ کچھ تعلق ہو واسطہ ہو جیسے سرقا زیدن آآ آآ کیا نام اس کا سرقعن زیدن ہو یا سل بضعید الصوب ہو سرِ امر المعلو وغیرہ بدل الغلط وہ وہ بدل ہے کہ جو مبدل المین جو کیا ہو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے ٹھیک ہے غلطی کے بعد ذکر کیا جائے وہ بدل اور غلط ہوتا ہے جیسے اشترائی تو فرسن ہمارا اسی طرح جا ان جا فرن تو جی بدل اور اس تمام طرح اقسام اس کی سمجھ میں آ گئی آپ ساتھیوں کو جی بالکل جی بالکل جی جی بالکل ایسا ہی ہوگا ٹھیک ہے مضاف مزافل مل کر ایسے بن جائیں گے ٹھیک ہے بدل اس کے لیے مبدلم ہو کے اچھا جی تابع کی یہ اقسام تھی کون سی قسم نمبر تین نمبر تین تابع کی قسم تھی صفت بدل صفت تاکید اور بدل تو تین قسمیں ہو گئی چوتھی قسم آپ کو بتاتے ہیں عطف بحرف پانچویں قسم آگے رہی عطف بیان عطف عطف کا مطلب یوں کہیں کہ کیا کہیں آپ عطف کو کہ حروف <متحد> آتفہ ہیں ٹھیک ہے حروف آتفہ جیسے واؤ ہے او ہے وغیرہ وغیرہ حروف آتفہ آپ پڑھیں گے انشاء اللہ یا اگر کہیں کسی نے کسی کی نظر سے گزرے ہوں تو گزرے ہوں نہیں گزرے تو گزر جائیں گے حروف آتفہ واؤ ہے او ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا جیسے جا انی زید و آمر اب جا انی زید زید آیا میرے پاس تو آمرون کا مطلب بھی آگے خود سے اب یا تو یہ ہے کہ دو باتیں ہیں کہ ہم یوں کہیں کہ جا انی زید و انی دو بار کہیں ٹھیک ہے جا ان زید آیا میرے پاس زید اور پھر سے میں دوبارہ سے کہوں کہ و انی ان اور آیا میرے پاس عامر ایک بات تو یہ ہے دوسری بات مطلب یہ ہے کہ میں میں اتنا صحیح کہہ دوں کہ میرے پاس زید اور عامر آئے جا عنی زعد الام تو بات کو مختصر کرنے کے لیے اختصار کے لیے بیچ میں عرف عطف لے آتے ہیں اس کا مطلب حرف عطف کا یہ ہوتا ہے کہ جو حرف عطف سے پہلے جو بات ہو رہی ہے اس جو حرف عطف کے بعد آ رہی ہے تو بعد والے کلام کا مطلب بھی وہی ہے جو پہلے والے کلام کے یعنی جو نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے معتوف کی طرف ہو رہی ہے یعنی حرف عطف سے پہلے والے کلمے کی طرف ہو رہی ہے وہی بات کی طرف بھی آتف کا مطلب خود ذاتی طور پر دیکھ لیتے ہیں اللہ جی خیر آتف فا کمان عطف آتفا جھکاؤ جی عطف کا مطلب ہے جھکاؤ کسی کی طرف مائل ہونا جھک جانا ٹھیک ہے ماشا ٹھیک ہوگی بات تو لفظ آتف کا مطلب صرف لفظ آتف کا مطلب کیا ہے مائل ہونا جھکنا کسی کی طرف تو چونکہ جو آتف ہوتا ہے اور فیاط کے بعد جو آتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے پہلی کی طرح ہوتا ہے نہیں جی بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کون ہے یہ رول نمبر بارہ جزاک اللہ خیر جی بالکل بالکل یہی بات ہے انہوں نے لکھا ہے جی کیونکہ عروف یاطفہ ماتوف کو ہاں ہاں, ہاں, ہاں ماتوف کو ماتوف کے حکم اور اعراب کہاں گیا عراب کی طرف مائل کرتے ہیں اس لیے ان کو عروف عاطف کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا ٹھیک ہے تو آطف کس کو کہتے ہیں مائل کرنے کو جھکانے کو کہتے ہیں تو اس لیے کہ عرف آتف کے بعد جو معتوف ہوتا ہے وہ بھی معتوف عالیہ یعنی جس پر اس کا عطف ہوتا ہے عرف عطف سے پہلے جو کلام ہو تو اس کی طرف جھکتا ہے مائل ہوتا ہے یعنی جیسے عرب اس کا ہوتا ہے یعنی معطوف عالیہ کا تو ویسے کا ویسے عراب کس کا ہوتا ہے معطوف کا بھی آتف اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں عاطف بحارف عاطف بحرف. بحرف کہ ایسا آتف کے جو کیا ہو حرف کے ذریعے سے ہو ایسا آتف کے جو کیا ہو حرف کے ذریعے سے ہو یعنی اس کا یعنی جو لگاؤ اور تعلق ہے پہلے والے کے ساتھ وہ کس کے ذریعے سے ہو کسی حروف کی وجہ سے ہو حروف یاطفہ کی وجہ سے ہو وہ واؤ ہو او ہو وغیرہ وغیرہ جو اور حروف یا ہیں ان کی وجہ سے ہو تو وہ کیا ہوگا عاتف بارف ہوگا اب ورنہ تو آتف تو بات دوسرے بھی آگے آ رہا ہے جیسے کہ عاتفِ بیان ٹھیک ہے نا عطف بیان کا بھی یعنی آتف پہلے والے کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کو مزید واضح کر رہا ہوتا ہے تو وہ آتف بیان ہے اور یہ عاطف بحرفے کے حرف آطف کے ذریعے سے وہ کیا ہوتا ہے پہلے والے کلام پر عاطف ہوتا ہے تو میں نے اس کی مثال جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ میں ایک ایک تو دو باتیں میں کہتا ہوں کہ میرے پاس زید اور عمر آئے ہیں اب اس کو میں دو طریقے سے کہہ سکتا ہوں ایک تو میں یوں یوں کہوں, آئے کہوں آئے کہ میرے پاس آیا میرے پاس زید پھر سے میں دوبارہ سے کہوں گا اور آیا میرے پاس عمر دو بار مجھے یہ آیا آیا کہنا پڑتا ہے آیا میرے پاس زید آیا میرے پاس عمر اب آسان اور مختصر راستہ یہ کہ میں ایک ہی بار کہہ دوں کہ میرے پاس زید اور عمر آئے اب دونوں کا مطلب ایک ہی ہے سننے والے کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ دونوں آئے ہیں اس کے پاس اس نے آنے کی بات کیا ہے ایک بار بولیے تو اب ایسے ہی اس کو ہم عربی کے اندر اگر تعبیر لائیں گے تو ایسے ہوگی جا انی زید و جا انی اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یا تو ہم یوں اتنا لمبا کریں دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم بیچ میں حرف آتف لے آئیں جس کا مطلب یہ ہو کہ جو نسبت پہلے والے کی طرف ہو رہی ہے وہی دوسرے والے کی طرف ہو ہم میں اتنا سا کہہ دوں اے میرے پاس زید اور عمر یا یوں کہہ دوں جا عنی زیدن و آمر تو وہ حرف اطفہ کے ذریعے یہ بتا دیا کہ عامر نے بھی وہی کام کیا ہے وہی ہوا ہے کہ جو زید سے ہوا ہے تو زید جب میرے پاس آیا تو عمر بھی میرے پاس آیا ہے تو بات سمجھ میں آ گئی بحرف کس کو کہتے ہیں آتف و تابے ہے کہ جو ہر فیاتف کے بعد آئے ٹھیک ہے اور جو نسبت مطبوع کی طرف ہو رہی ہو وہی تابے کی طرف بھی ہو تو مطبوع یعنی کہ کون چیز معتوف معتوف علیہ یعنی جس پر آتف ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے معتوف االیہ ہوتا ہے تو اب معتوف اور ماطوف الح اس میں آپ کہیں گے کہ جو ہر فاطفہ سے پہلے ہوگا وہ معتوف الیہ ہوگا کہ ہر فاطف کے بعد جو آ رہا ہے اس کا عطف ہو رہا ہے پہلے والے پر تو جس پر عطف ہوگا تو معتوف اعلیہ ہی ہوگا کہ جس پر عطف کیا گیا ہو ماتوف جس پر عطف کیا گیا تو اعلی ہے یعنی اس پر تو ماتوف اعلی ہو گیا اور جو ماتوف کہ جس کا عطف کیا گیا ہے وہ کیا ہے وہ مابعد والا ہوگا تو معتوف اور معتوف اعلے دیکھیے گا جی کتاب میں عتف بحرف نمبر چار قسم تابع کی تابع کی پانچوں اقسام میں سے قسم نمبر چار ہم پڑھ رہے ہیں اتف وہ تابے ہے جو حرف عطف کے بعد آئے اور جو نسبت مطبوع کی طرف ہو وہی تابع کی طرف بھی ہو جو نسبت مطبوع کی طرف ہو وہی تابع کی طرف بھی مطبوع کو معطوف آ اور تابع کو معطوف کہتے ہیں جیسے جا اعید و ممر جاء ا و الوا ٹھیک ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آیا زید اور امر تو کہتے جیسے جا کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے یعنی جیسے ہم کہتے ہیں یعنی کہ آنے کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے تو وہی نسبت کس کی طرف بھی ہو رہی ہے امر کی طرف بھی ہو رہی ہے ٹھیک <سلام> ہے جی تو عطف بحرف کس کس کو سمجھ میں آیا عطف بحرف وہ تابع ہے کہ جو ہر عطف کے بعد آئے اور جو نسبت اطبو کی طرف ہو رہی ہو وہی تابے کی طرف بھی ہو جیسے جا انی زئی و امر یا جا ازن و امر اب امر یہاں پر کیا ہے معتوف ہے حرف عطف کے بعد ہے اس میں جو نسبت جا کی جو نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے وہی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے امر کی طرف بھی ہو رہی ہے تو اس کلام کے اندر امراً جو ہے وہ معتوف ہے وہ حرف عطف ہے اور زید ان کیا ہے معتوف عالیہ ہے معتوف اور معتوف مل کر مفہول بنیں گے جو جہاں پر بنیں گے تو وہ بنیں گے لیکن یہاں پر کیا ہوگا جا افیل ہے زید ان کو ہم کہیں گے معتوف اور عمرن زید ان کو ہم کیا کہیں گے معتوف و حرف اطفہ امر ماتوف الح معتوف ماتوف الح مل کر اس مثال کے اندر یہاں پر کیا بنیں گے فاعل بنیں گے کیونکہ جا کو فاعل چاہیے جا فعل ہے تو جو چیز جہاں پر تقاضا کرے گی تو وہ چیزیں مل کر اس کے لیے وہ من جائیں گے میں مثلا اگر میں یہاں پر یہ کہتا کہ رعی تو زئی و آمرن رعی تو زئی و آمرن اب ہم دیکھتے ہیں کہ رعی تو فعل ب ہوتا کہ میں نے دیکھا زید الرامر کو تو زیدن کیا ہوتا ماتوف علیہ ہوتا و عرف ہوتا آمران ماتوف ہوتا تو ماتوف اور ماتوف علیہ یہاں پر رعیت کی صورت میں مفول بنتے کیوں کہ تو فیل فعل با فیل تھا اس کو مفول چاہیے تھا جس اس لیے ہم وہ مفول بنیں گے لیکن اس مثال کے اندر زعتن کیا ہے اور آمرون ماتوف ماتوف علیہ مل کر فاعل بنیں گے جا آ کے لیے جو, جو چیز پہلے والی تقاضا کرے گی اس کے مطابق ہم اس کو خوراک دیں گے جو چیز جس وقت بھی جیسے بھی تقاضا کرے اس کے مطابق اس کو چیز ملنی چاہیے ٹھیک ہے جی ماتوف آلے ہے اس مثال کے اندر ماتوف عالیہ وہ ہوتا ہے کہ جو کیا جس پر عطف کیا گیا ہو تب آر کس کر کیا گیا ہے زید پر عطف کیا گیا ہے نا کہ پہلے نسبت کس کی طرف ہوئی ہے زید کی طرف ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد عامر کی طرف ہوئی ہے تو ماتوف اعلے جس کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے وہی ماباد والے کی طرف بھی ہو تو زید یعنی پہلے کیا ہے یعنی مطبو مطبو آپ یوں کہہ دیں کہ مطبو کون ہے یہاں پر زید ہے تابع جو ہے وہ کیا ہے عمر ہے جی ماتوف علی زید امر معطوف یہ بات اتنی سمجھیے کہ ہمیشہ سے معطوف جو ہوگا وارف عتف کے بعد ہوتا ہے اور حرف اطب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے معتوف علیہ ہی ہوتا ہے کیونکہ بعد والا حرف بعد والا کلمہ ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے پہلے والے پر کیا آ... یعنی پہلے والے کا تابع ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کی طرف یہ تو ظاہر سی بات ہے پہلے والے کا تابع ہوگا تو تب ہی آ... اس کے عراب اس کے موافق ہوگا اچھا جی عطف بحر اگر سمجھ میں آ تو اب ہم قسم نمبر پانچ پہ چلے جاتے ہیں جو کہ کیا ہے عطف بیان ہے بس اتنا سا سمجھیے جس کو عطف بحرف سمجھ میں آ گیا ہے اس کو عطف بیان سمجھ میں آ جائے گا اس کے اندر ہر حرف عطف نہیں لایا جاتا بس بیان کا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو واضح کر کے کھول کر کے بیان کر دینا یہ تو بیان ہو گیا باقی اس کو عطف بیان ہطف بیان ٹھیک ہے اب اس کا بھی گویا کہ عاطف ہو رہا ہے پہلے وہ دونوں کہ یار جس طرح کیا ہوتا ہے موافقی ہوتا ہے ایسے ہی ٹھیک ہے لیکن اس میں حرف عاطف نہیں ہوتا حرف عاطفہ نہیں لا جاتے باقی کی باقی وہی والی بات ہے عطف بیان اس کا ماقبل کی طرف کیا ہوتا ہے یعنی جھکاؤ اور لگاؤ تو پہلے کی طرف ہوتا ہے لیکن کے طور پر ہوتا ہے اس کا یعنی صرف اور صرف واضح کرتا ہے اور بیان کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو عتفے بیان کہہ دیتے ہیں آتف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی دوسرے کے اراب میں موافق ہوتا ہے پہلے والے کے بیان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق یہ کیا ہے پہلے والی بات کو واضح طور کر کھول کر کیا کر دیتے ہیں بیان کر دیتے ہیں مثال دیتے ہیں کہتے ہیں جی جا ازدن ابو آمرن جا ا زعید ابو آمرن آیا میرے پاس زید جو کہ کیا ہے عمر کا باپ ہے اب کیا کر دیا دیکھیں جا ان ابو آمرین اب جا ازد زید آیا ہے لیکن جو کہ کیا ہے ابو عمرن. اب ابو عامرین یہ پہلے والے پر یہ ٹھیک ہے نا آ, ہم یہاں پر اس کو بھی اس طرح معطوف کہیں گے اور عطف بیان کہیں گے ٹھیک ہے نا ہاں جی ٹھیک اب یہاں پر زیدن دن یہ معطوف ہے لیکن ابو عامرین یہ کیا ہے عطف بیان ہے پہلے والے کے لیے کیا ہے عطف بیان ہے کہ اس کو کیا کر رہا ہے کھول کر واضح کر کے بیان کر رہا ہے کہ وہ زید ایسا شخص ہے جی بالکل بالکل تابع کی اقسام چل رہی ہیں نا تو معتوف اور ماتوف عالیہ کا اعراب بالکل ایک جیسا ہوگا تابع کی اقسام ہے جو اعراب مطبوع کو ہوگا جو اعراب ماتوف کا ہوگا وہی عراب ماتوف کا ہوگا اسی طرح اطف بیان کے اندر بھی جو اعراب پہلے والے کا ہوگا یعنی ماتوف کو ہوگا وہی اطف بیان کا ہوگا تابع کی اقسام ہے اور تابع آپ لوگ سمجھ لیجیے کہ جو اعراب مطبوع کو ہوگا وہی تابع کا ہوگا مصوف جو وہی صفت کا موقع کا جو اعراب وہی تاکید کا مبدل منہ کا جو اعراب وہی بدل کا معطوف کا جو علیہ کا جو اعراب وہی معطوف کا یہ تابع کی پانچ قسمیں ہیں اور اس کا مطلب ہی یہی یہ ہے کہ آپ کیا ہوں یہ اعراب کے اندر یہ کیا ہوں گے ایک دوسرے کے موافق ہوں گے تابے ہوں گے بعد والا ہمیشہ سے تو عاطف بحرف وہ تھا کہ جو جہرف عاطف کے ذریعے سے عاطف ہو رہا ہو اور عاطف بیان کہ جو وہرف عاطف جس میں نہ ہو ٹھیک ہے اور دوسرا جو چیز ہے وہ کیا ہو یعنی پہلے والے کو صاف طور واضح کر کے کیا کر دے بیان کر دے بس دیکھئے جی تو میں نے اس کی مثال دی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے جا ز ابو آمرین کہ آیا میں آیا زید جو کا کیا ہے امر کا باپ ہے اب زید بھی وہی ہے امر کا باپ بھی وہی ہے تو وضاحت کے لیے کیا لے آئے ہیں ابو آمرن کو لے آئے ہیں کہ زید ایسا شخص ہے کہ جو عمر کا باپ ہے تو اس کی مزید وضاحت کر دی جیسے کسی کا بیٹا اگر بہت مشہور ہو تو اس کے اگر باپ کا نام لے لیا جائے کہ فلاں آیا تھا تو کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے تو آگے اس کو کہہ دیں کہ فلاں کا باپ تو اچھا اچھا اچھا تو بیٹے کی شہرت کے وجہ سے اس کو بھی پہچان لیا تو کیا کہا اب اس کو مزید کر کے واضح کر کے بیان کر دیا تو جا آ ابو آمرن کیا زید آیا کوئی پوچھے کہ کون زید آیا کہتا ہے یار وہ عمر کا باپ تو اب پہچان لیا اس کو کہ جی جی ہاں عمر کو جانتے ہیں ہم لوگ تو اس لیے اس کے باپ کو بھی پہچان لیا دیکھیے ذرا حتفی بیان وہ تابع ہے جو صفت تو نہیں ہوتا لیکن اپنے متبو کو صاف ظاہر کر دیتا ہے دیکھیے ایک اشکال ہو سکتا ہے نا ذہن میں بات آ سکتی تھی یار صفت بھی تو وہی چیز ہے کہ صفت بھی تو پہلے کو اچھی طریقے سے کیا کر رہی ہے واضح کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کہ جا ازدن عالم اب اس کو دیکھیے اچھی طریقے سے واضح کر رہا تھا عالم ان کہ وہ ایسا زید ایسا آدمی ہے کہ جو عالم ہے وہ بھی واضح تو واضح کر رہا تھا کہتے یہ بھی واضح کر لیکن صفت نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ تابع جو صفت تو نہیں ہوتا لیکن اپنے مطلب کو صاف طور پر ظاہر کر دیتا ہے اور وہ دو ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے وہ دو ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے جیسے جا اظید ابو عامرن ابو عامرن کا باپ تو گویا اس کی کیا ہے کنیت ہے تو یہ ایک نام بھی ہوتا ہے جیسے ابو محمد ٹھیک ہے ابو حنیفہ وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے ہاں جی تو یہ ایک نام ہوتا ہے ابن عمر ٹھیک ہے خطاب ابو کھافا الآخری تو اس طرح کے نام ہوتے ہیں ناموں سے عرب کے اندر تو زیادہ تر کیا ہے لوگ کنیتوں سے ہی مشہور ہوتے ہیں. ان کے ناموں کا پتہ تک بھی نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کو تو یہ دو کیا ہے ناموں میں سے گویا ہے کہ ایک نام ہوتا ہے تو لوگ اپنے ساتھ کنیت زیادہ تر بھی لکھ دیتے ہیں اعظم کے اندر یعنی یہاں تو ایسا نہیں ہے لیکن عرب کے اندر یہ بہت زیادہ ہے کہ لوگوں کے نام سے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کس سے جانتے ہیں کنیتوں سے جانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ مشہور ناموں میں سے کیا ہے ایک نام ہوتا ہے اچھا جی دو ناموں ویسے زید بھی ہے کہ شخص کا نام ہے اور ابو عمر بھی وہی ہے ٹھیک ہے نا کوئی فرق نہیں ہے جیسے جا زید البو امر یعنی زید آیا جو امر جو ابو عمر کنیت سے مشہور ہے تو یہاں ابو عمر اطف بیان ہے اور جا یہ بات مکمل ہوگی دوسری مثال کہتے ہیں جا ابو ظفر عبد الله اب ابو ظفر عبداللہ اب جہاں پر کنیت کو پہلے لے آئے ہیں اور اس کو بعد میں ذکر کر دیا ہے تو کہتے یعنی ابو ظفر آیا جو عبداللہ کے نام سے مشہور ہے یہاں عبداللہ عطف بیان ہے ٹھیک ہے یہاں پر عبداللہ عطف بیان ہے جب کہ ابو ابو ظفر جو ہے وہ کیا ہے یہاں پر معتوش ہوگا ٹھیک ہے جی اللہ اکبر کبیرہ آ اب لوگوں کو آپ آپ کی پانچ قسمیں پوری ہوگی ہاں جی جی بالکل ایسا ہی ہے اچھا جی تو اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو کہ پانچوں قسمیں پوری ہو گئی صفت اور تاکہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے اور آج ہم نے بدل پڑھا بدل کی اقسام پڑھ لی اطف بحر پڑھا نمبر چار پر اطف بیان پڑھا ٹھیک ہے جی تو یوں ہوگی بات مکمل اب ذرا ترکیب کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد یہ سبق مکمل ہو جائے گا ترکیب دیکھیے ترکیب کرنے کا طریقہ کیا ہوگا جا عنی زعد الخو کا جا عنی زید کا یہ مثال ہے کس کی بدل القل کی مثال ہے اس کی ترکیب کر رہے ہیں کہتے ہیں جا آ و نون یا ضمیر متکلم کی مفول بھی مقدم ٹھیک ہے زعید المبلمن ہو میں نے آپ کو بتا دیا تھا اخو مزاف قافظ میر مضافل مزاح مضافلے مزاف مل کر بدل بدل مبدل میں مل کر فائل ہوا جا آکا کیوں کہ اس کو کیا چاہیے تھا فائل چاہیے تھا اب فعل فائل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا آپ کی کتاب میں لکھا ہوا باقی ظاہر ہے کہ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیل فائل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جی رول نمبر بارہ آپ کو جواب ملا تھا نون وقاع والا میں نے اگلے دن سبق میں بتایا تھا شاید آپ نہیں تھے نون آپ کو سمجھ میں آ جی آپ سب ساتھیوں کو پتہ ہے کہ نون وقایا کیا ہوتا ہے سن لیا ہے اچھی بات ہے تو دیکھیے یہ جو یا زمیر ہوتی ہے نا یا ضمیر یہ اپنا ماقبل مقصور چاہتی ہے کہ اس سے پہلے کیا آئے کسرہ آئے جبکہ اس سے پہلے فیل ماضی آ جاتے اور فیل ماضی کے آخری عرف کا مفتوح ہونا ضروری ہے جیسے ذرابہ ہے ضریبا ہے مجول کے اندر بھی آپ دیکھیں ٹھیک ہے نا ہاں تو اب وقاع نون وقایا کا اب یہ نون یا ضمیر سے پہلے نون کو لے آتے ہیں اس لیے تاکہ یہ یا کو اب پہلے یا سے پہلے کسرہ بھی دے دے اور حمزہ کو مقصور ہونے سے بچا دے ماضی کو مقصور ہونے سے بچا دے کہ ماضی کے آخر میں کسرہ آ نہیں سکتا اور یا اپنا ماقبل مقصور چاہتی ہے ورنہ تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آیا میرے پاس جا اب یا کو کیسے پڑھیں ٹھیک ہے اپنا ماقبل مقصور ہے. تو ماضی کو کسرہ سے بچانے کے لیے اس نون کو لایا جاتا ہے اس وجہ سے اس کو کیا کر دیتے ہیں نون بقایا یعنی ماضی کو کسرہ سے بچانے والا بقایا کا مطلب بچانا ٹھیک ہے جی یہ ترکیب ہوگی دوسری क... دوسری ترکیب ہے ضربا ضعید الرسہ یہ مثال ہے اس کی کیا کہتے ہیں اس کو بدر الباس کی ویسی کی ویسی یا ضربہ فعل مجہول ہے ضعید مبدل مینہ ہے رس و مضاف ہو ضمیر مضافل مضاف مزافل مل کر بدل ہوا بدل مبل مینح مل کر مفول معلوم یسم سب مفائل ہو کہیں گے یا نائب فائل کہہ دیں چونکہ مجولت مجول کے لیے فائل تو نہیں ہوتا بلکہ نائب فائل بنتا ہے باقی ظاہر یعنی فعل فائل مل کر جملہ فیلیہ فعل اپنے نائب فائل سے مل کر جملہ فیلیہ خبری ہو جائے گا اس تو فراسن حمارن یہ بدل غلط کی مثال ہے ٹھیک ہے اس تو فیل با فعل فراسن مبدل مین حمارن بدل بدل مبدل مینو مل کر مفول بھی ہوا چونکہ اس تو کیا ہے فیل با فعال ہے فیل بھی, ہے فیل بھی ہے فائل بھی جفیل اور فائل دونوں تو مفول کو چاہتے ہیں فیل فائل اپنے مفولوں سے مل کر مفول بھی سے مل کر جملہ خبریہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی بدر الاجتماعال کی مثال انہوں نے نہیں دی ہے اس کی ترکیب نہیں کی ہے کیونکہ آپ لوگ پہچان گئے ہیں دونوں ترکیبوں کو دیکھ کر اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں صلیبا ضعید ہو یہ بدر الاشتما کی مثال ہے میں اس کی ترکیب کر دیتا ہوں سلبہ فیل ہے مجھول ضعیت کیا ہے مبتلم ہو صوب و مضاف حضمیر مضافل مزاف مل کر بدل بدل میں ہو کیا مل کر نائب فائل ہو جائیں گے کس کے لیے سلیبا کے لیے فیل اپنے نائب سے مل کر جملہ فیلیا خبریاں ہوا واپس سے ترکیب بتا دوں جا انی زیدن کی جا آ فعل نون وقایا یا ضمیر متکلم کی مفول بھی مقدم ٹھیک ہے زعیدن من ہو اخو اخو مضاف کاف ضمیر مضافل مضاف مضافل مل کر آ, کیا نام اس کا بدل بنیں گے زعید المبدل منہوں کے لیے بدل اور مبدل منہو مل کر فعال بنیں گے جا ا فعل کے لیے تو فعل اپنے فائل اور مفول بھی ہی سے مل کر جملہ فعل خبری ہو جائے گا مفول بھی کہاں ہے وہ یاضمیر متقلم جو ہے ٹھیک ہے جا فعل نون وقا ہے یا یازمیر متقلم مفول بھی مقدم یہ تو پہلے بھی گزرا ہوا ہے اب تو ایسا نہیں کہنا چاہیے خیر کوئی بات نہیں ترکیب جا عنی جا ا زعد یہ مثال ہے عاطف بحرف کی جاء ا و ال اب یہ مثال عطف آتف بحرف کی اب اس کی مثال کیسے کہتے ہیں جاء ال ٹھیک ہے ضعید المعتوف علیہ و حرف عاطف یا ورف عرف عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ آمر المعتوف ماتوف ماتوف عالیہ مل کر فعل ہوا جاء آ کا جا فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ پھیل یا خبریہ ہو جائے گا اتنی بات کہہ کر پھر بھی کہتے ہیں کہ باقی ظاہر ہے اب کیا اور ظاہر ہے بتا تو دیا سب ٹھیک ہے جا آخر میں بھی آیا ہے آخر میں کہا ہے وہ آخر میں نہیں ہے پاگل خان یہ لکھا ہوا ہے جا انی زعید الخوقہ اب بات مل مکمل ہو چکی جملہ بتانے کے بعد اب جا آ ترکیب میں کر رہے ہیں کہ جا افیل ٹھیک ہے نا دوبارہ سے نہیں آخر میں وہ آپ اس کو بریکٹ میں بند کر دیں ٹھیک ہے جا انی زعید الاخوقہ کو بریکٹ میں بند کر دیں پھر آگے ترکیب اس کی کرنا شروع ہو جائیں کہ جا ا فعل نون ایسے ہوتا رہتا ہے کوئی بات نہیں اچھا جی ترکیب آخری ترکیب اچھا انہوں نے اس کو متبو کہا ہے چلیں مطبو کہ یہ ماتوف بھی کہہ سکتے ہیں ویسے ٹھیک ہے متبو کہ متبو ابو مزاف آمرن مضافل مزاف مضافل مل کر تابع عطف بیان ہوا متبو تعاب مل کر فائل ہوا جا کا باقی ظاہر ہے تو کیا مطلب فائل ہوا جا کا تو جا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہوا تو آپ اس کو میرا خیال سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں میرے خیال سے کہ جا آ فعل زعید ماتوف کہہ دیں معتوف کہہ دیں یا ماتبو ہی کہہ دیں ماتوف بھی کہہ سکتے ہیں ماتوف کیا ہے اور ابو مضاف حز مضاف مظافلے مزاف مل کر آتفے بیان ہوا اور اپنے سے ہوا جی رول نمبر تین, چھے, بارہ, سب آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہاں جی ہوتے ہیں مختلف طریقے بھی ہوتے ہیں ایک ترکیب مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے ہوتے ہیں ایسے کیوں نہیں ہوتا اچھا جی یہ تو ہو گئی بات اب اس کے بعد مثالیں دی ہوئی ہیں ترکیب کرو قام امر ان ابو کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں یہ آپ لوگوں نے اب ان ترکیبوں کو دیکھتے ہوئے یہ آگے والی جو اچھی ترکیبیں ہیں یہ آپ نے کر کے آنی ہیں اور سب نے بتانا ہے کہ کون کون سی کس کس کی مثال ہے قام امر ان ابو کا کھڑا ہوا عمر جو کہ آپ کا ابو ہے قوت زَيْدٌ الدوہُ کاٹا گیا زید کا ہاتھ کاٹا گیا زید یعنی کہ اس کا ہاتھ سُرِقَ حمیدن نے آلو چوری ہوئے حمید مطلب کیا ہے اس کے جوتے نے اس کے جوتے بیا جَمَلًا جمل میں نے میں نے بیچا یا بیچا کر دیں آپ بےآ میں نے بیچا جمل اونٹ جمل کہتے ہیں اونٹ کو فرسن نئی نئی گھوڑا لہابہ بکرو خالدن گیا بکر اور خالد بکر اور خالد گئے جاء جا ابو ظفر عبداللہ ابو ظفر آیا یعنی کہ عبداللہ ٹھیک ہے جی یہ ترکیبیں چھ ترکیبیں آپ ساتھیوں نے کر کے آنی ہیں اور بتانا ہے کہ کون کون سی کس کس کس کی مثال ہے اور اس کی ترکیب کیسے ہے یہ آپ کا کام ہے کر کے آنے کہے انشاءاللہ اللہ کل نہیں پرس جب انشاءاللہ شاء جب علم النحو کا سبق ہوگا تو اس دن میں آپ سب ساتھیوں سے اس کی ترکیب پوچھوں گا جو حاضر ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے اور جو غیر حاضر ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے اور انتظامیہ کا کام ہے کہ سب کو بتانا ہے کہ یہ کام کیا ہے کر کے آنا ہے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ آپ تمام کے علم عمل جان مال عمر اور جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ